امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغا کے خطبہ نمبر اکتالیس میں ارشد فرماتے ہیں وفائے عہد اور سچائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے اور میرے علم میں اس سے بڑھ کر حفاظت کی کوئی اور سپر نہیں جو شخص اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا مگر ہمارا زمانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے غدر و فریب کو عقل و فراست سمجھ لیا ہے اور جاہلوں نے ان کی چالوں کو حسن تدبیر سے منصوب کر دیا ہے اللہ انہیں غارت کرے انہیں کیا ہو گیا ہے وہ شخص جو زمانے کی اونچ نیچ دیکھ چکا ہے اور اس کے ہیر پھر سے آگاہ ہے وہ کبھی کوئی تدبیر اپنے لیے دیکھتا ہے مگر اللہ کے احکام اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس ہیلا و تدبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اور جسے کوئی دینی احساس سدے راہ نہیں ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے جاتا ہے